سوال ہے کہ تعویزی قرآن پاک جو بہت چھوٹے سائز میں باریک خط کے ساتھ چھپے ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا کیسا ہے چھوٹے بہت چھوٹے سائز میں آپ نے دیکھیں گے اتنے چھوٹے با... آ... یعنی اتنا باریک ہوتا ہے یعنی وہ کمال اپنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے چھوٹے سائز میں چھاپ کے دکھا دیا یا کسی چھوٹے سے کسی چیز کے اوپر جو ہے نا آیت السی لکھتی یاسین شریف لکھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کمال کیا وہ یہ اس کو ایک آرٹ سمجھتے ہیں حقیقت کیا ہے کہ یہ مکرو ہے صدر شریع بہار شریعت حصے میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا مکرو ہے مثلا آج کل بعض اہل مطابع یعنی جو تباد کرتے پبلشرس نئے تاویزی قرآن مجید چھپوائے ہیں جن کا قلم اتنا باریک ہے کہ پڑھنے میں بھی نہیں آتا بلکہ ہوائل یعنی چھوٹے سائز کا قرآن جسے گلے میں لٹکاتے ہیں بھی نہ چھپوائی جائے کہ اس کا حجم بہت چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پھر تعویذ قرآن کہتے بھی اسی لیے ہیں وہ اتنے چھوٹے سائز میں بناتے ہیں اور اس کو پھر گلے میں لٹکا دیتے ہیں تو وہ کیا ہوا کہ بھائی باپو لوگ تو تعویذ الگ الگ الگ, الگ الگ الگ الگ قسم کے دیں گے ہم نے تو پورا قرآن ہی تو ہے نا تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیا تو وہ اپنے ضامِ فاسد میں اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کمال کیا ہے حالانکہ اس نے کمال نہیں بلکہ یہ مکرو کام ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے قرآن پاک کی اس طرح سے بے حرمتی ہے میں نے بعض ایسے بھی لوگ دیکھے بیچارے جو اپنی گاڑی میں اس طرح کے قرآن پاک لٹکاتے تو خیر الحمدللہ سمجھانے پر وہ سمجھ بھی آ جاتا ہے اور یوں ہی کہیں بھی قرآن پاک کی آیتیں مقدس کلمات ہیں ان کو ایسی جگہ نہیں لٹکانا چاہیے کہ جو جھولتے رہے ہوا میں یہ ان کی تعظیم کے خلاف ہے ان کی عزت و تعظیم یہی ہے جیسے گاڑی کے اندر سفر کی دعا وہ کارڈ پہ اب وہ پیٹرول پمپ والے یا اس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پبلسٹی کے اپنے اپنے طور پر ایک سائڈ پہ پبلسٹی چھاپ دیتے ہیں دوسری طرف سفر کی دعا چھاپ دیتے ہیں اب ہم بڑی خوشی سے جو ہے نا گاڑی کی وہ جو بیک میرر ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو ایسے لٹکا دیتے ہیں پھر وہ جھولتا رہتا ہے اب یہ اس میں ظاہر سفر کی دعا وہ حقیقت میں قرآن پاک کی آیت بھی ہے اب اس کو اس کی تعظیم ضروری ہے ہاں اگر آپ کہیں گاڑی کے شیشے کے اوپر اسٹکر چپکا دیتے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے مگر وہ پینڈولم کی طرح ہلدا ہے یہ اس کے ادب کے خلاف ہے اگرچہ ناجائز نہیں ہے واللہ تعالی عالم